ان الله كان عليهم رفيقا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثقل الا لله ورسوله فاذكروا الله كثيرا وسبحوه وما بعده ان كلام الله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 إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخذة من لساني يفقه قولي وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حقتمنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر چل رہا تھا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے انداز میں گفتگو فرمائی ہے جیسے وہ آخری پیغامت کے لیے دینا مقصود ہو یا اپنی وصیت ذکر کرنا مقصود ہو بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش ہو رہی تھی جس میں اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی امت کے فوج شد کو اور زندہ لوگوں کو الوداع کہا فوج شدہ کو الوداع کہا شہدائے بہت آپ نے رحمت کی دعائیں فرمائیں کہ قبروں کے پاس جا کر پھر مس نبی میں تشریف لائے اور صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ انفارتوں کو میں دلکھاؤ میں حوض کا پہ پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں انی فارا تھا انی لکم فارا رقم فورت ہوں میں تمہارا فرت ہوں اور فرت وہ شخص کہلاتا ہے جو پہلے کسی جگہ موجود ہو اور کسی کے استقبال کے لیے انتظار میں کھڑا ہو اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا اور میرا معاوض جو ہے وہ حوض باثر ہے اس میں بھی چند حکمتیں تھیں جو بیان ہوئی اس کے بعد نبی السلام نے فرمایا کہاکن اکش علیہ دنیا انتبس علیہ کم کما بھوسد علا من کا نقب فتح کا کم کما کا تھی مجھے پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے باپ مشرک بن جاؤ شرک کا خوف نہیں ہے تم لوگ اب شرک نہیں کر سکتے یہ خطاب صحابہ کے سے ہے نبی اسلام کی جو تعلیم اور تربیت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالی کی توحید ہو گئی مضبوط ہو گئی جس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مبتلائے شرف ہونے کا خدشہ نہیں ہے یہ خطاب صحابہ سے ہے پوری امت مراد نہیں ہے امت میں تو ہولناک شرف اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ موجود ہے لیکن جو صحابہ کی تربیت کا مستوا تھا اس کے مطابق آپ سرسلم نے صحابہ سے یہ خطاب فرمایا کہ تم میرے پاس شرک نہیں کرو گے شرک کا اندیشہ نہیں ہے ایک اندیشہ ہے ولاکن اکش علب دنیا دنیا کا اندیشہ ہے کہ دنیا فراخ کر دی جائے اور تم لوگ دنیا کی محبت میں کھو جاؤ ایسا منہمک ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کے معاملے کو فراموش کر دو دنیا کی چمک دمک دنیا کی رنگینیاں یہ تم پر غالب آ اور خواہشات نفس کی حکمرانی ہو جائے اور تم آخرت کی تیاری کو فراموش کر دو یہ خدشہ ضرور ہے بلاکن اکش علی کو میں دنیا انتک سطح دنیا کا خوف ہے کہ وہ تم پر فراغ کر دی جائے کمابسی من کا نقل جیسا کہ تم سے پہلوں پر دنیا فراغ کر دی گئی کشادہ کر دی گئی فتوہلے کا کما لاک ہوں اور دنیا کی یہ فراقی تمہیں تباہ و برباد کر دے جیسا کہ پچھلی قوموں کو اسی فراخی نے تباہ و برباد کر دیا تھا تو اس خدشے کا نبیر اسلام نے اظہار فرمایا کہ اب تم مبتلا شرک تو نہیں ہو سکتے لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہو دنیا کی یہ فراخی اور غست تمہارے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے اس میں ایک عموم مراد ہے اشارہ اس امت کی طرف ہے ورنہ صحابہ کرام ان کا منہج اور دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ایک انتہائی احتیاط کے ساتھ تھا ایک واجبی سا تعلق اور اگر اللہ رب العزت نے کسی صحابی کو مالا مال کیا تو وہ انفاق فی سبید اللہ کی راہ پر چل نکلتا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا دنیا کی محبت کو دل سے لگایا ہی نہیں یہ محبت جو ہے اس معنی میں تباہی کا باعث بنے گی کہ انسان کے سامنے صرف دنیا دنیا ہو اور آخرت کے معاملے کو فراموش کر دو طائسہ عبدالدینان طائشہ عبدالجرہ طائشہ عبد الخمیس طائشہ عبد الخمی کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوا دے رہے ہیں راہل عال جو دنیا کا پجاری ہے روئے پیسے کا پجاری ہے اسے تباہ کر دے برباد کر دے تاڑے سا ونتا کا سہیدا شیخ افلنتا پاشا دنیا کا پجاری برباد ہو جائے اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو کوئی اس کانٹے کو نکالنے والا نہ ہو اور وہ اس تکلیف میں مسلسل تڑپتا رہے اور اس طرح اس کی جان نکلے یہ دنیا کی محبت قابل تعریف شاید نہیں ہے اور بالخصوص اگر محبت جس انداز کی ہو کہ انسان اپنی آخرت کے معاملے کو بھول جائے یکسر اسے فراموش کر دے اور آخرت کی جو استعداد اور تیاری ہے اس پر کوئی توجہ نہ ہو دنیا کی مصروفیات دینی فرائض پر غالب آ جائے نمازوں کی پرواہ نہ ہو اور اگر نماز پڑھی بھی جائے لیٹ کر کے اور جلدی جلدی تاکہ اس فریضے سے جان چھڑا کر اپنے دنیا کے کاروبار کو دیکھ سک یہ معاملہ یقیناً بربادی کا معاملہ ہے اور پھر وہ لوگ جو پیسہ آ جانے پر خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور گناہوں پر گناہ کرتے ہیں وہ یقیناً مزید بربادی کی دلدل میں دھستے جاتے ہیں اور انتہائی عزاب علیم کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے پیسہ آ جائے تو پھر انسان مختلف نشے کرتا ہے شراب نوشی کرتا ہے اور باللہ سنا جیسے امور کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس کی بربادی تو مرتے ہی شروع ہو جاتی جس قوم میں زنا پھیل جائے اس قوم میں موتیں بہت ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد وہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ میں نے برزخ کا عالم خواب میں دیکھا مجھے ایک بڑا برتن دکھایا گیا بہت بڑا جس کا موہ انتہائی تنگ تھا اور چھوٹا تھا اس میں مرد عورتیں چل رہی تھی اور ان پر جو عذاب ٹوٹ رہا تھا اس کا زیادہ تر حملہ ان کے جسم کے نچلے تڑ پہ تھا اور ان کی چیخوں سے ایک ماحول پھٹا جا رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں میں کہ ہاں اولا زوانی وس امت کے وہ لوگ ہیں وہ عورتیں اور مرد جو زنا کا ارتقاب کرتے تھے یعنی ان کا عذاب مرتے ہی شروع ہو گیا اور موت تو ہر حال میں آنی ہے اچانک آ بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے یقیناً یہ وہ بربادی ہے جس کی تلافی ممکن نہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وسیعت کے طور پر یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا فرا ہو جائے اور لوگ دنیا کی محبت میں ایسے ڈوب جائیں خر تیاری کا معاملہ پیچھے رہ جائے اور دنیا دنیا کرتے کرتے موت آ جائے اللہ کو متکاس ہو حتہ تمہیں کثرت مال کے حرص نے برباد کر دیا تم غافل ہو گئے حتیہ کہ اچانک موت کے پنجے تمہارے سینے میں گاڑ دیے گئے اور تم خبروں پہنچ گئے لو خانب نے آدم وادیا نے آدم علت تو راب اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں تو پھر وہ تیسری وادی کو حاصل کرنے کے تو وہ دو کرے گا دو فیکٹریاں لگ جائیں تو تیسری فیکٹری یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے اتنی فراخی ادا فرما دی اب اس کا شکر ادا کرو اور اپنے شب و روز کے اوقات اس کے عبادت میں صرف کرو نہیں بس دنیا اور دنیا ولا یم لو جوخب نے آدمت تو رابط کی دنیا کی حوث ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہاں قبر کی مٹی بھر دے گی جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچے گا تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی جب وہ اس مال کا حساب دے رہا ہوگا قبر کے اندر اور وارث اس مال کو بانٹ رہے ہو کمانے والا چلا گیا وہ رسا اس کو بانٹ رہے ہیں اب اس کے ذمہ اس مال کا حساب ہے بس اور یہ در حقیقت ایک ایسی بربادی ہے جس کی تلافی ممکن نہیں تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو ایک وسیعت کے طور پر ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ اور یہ محبت میں دباؤ برباد کر دے جیسے پچھلی قوموں کا انجام ہوا وہ بھی اس محبت میں منہمک ہوئے ڈوب گئے اور بربادی کا شکار ہو گئے ایک اور حدیث مسرت احمد میں عبداللہ بن امر ابن آس کی روایت سے فرماتے ہیں کہ صلاح یومن کل محبت ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ کی نماز کا انداز یہ تھا بویا آپ الوداع کہنے والے ہیں کتنی خوبصورت وہ نماز ہوگی کتنی خشیت کے ساتھ اور کتنی لمبی لگتا ہے کہ آخری نماز ہے اور اس کے بعد آپ اپنی امت کو الوداع کہہ دیں گے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تم جانتے ہو کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان پڑھ ان پڑھ سے مراد جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو جس کو اللہ رب الرض ایک سادہ سی فطرت پر قائم رکھے اللہ خود اس کا استاد ہو خود اس کا معلم ہو نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نبی کو سکھاتا ہے اور وہ بھی صرف دین اس کا دل و دماغ صاف ستھرا یہ دنیا کے علوم اس دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتے بڑی عمدہ فطرت پر نبی قائم ہوتا ہے اور اس صاف ستھرے دل پر اللہ تعالیٰ کی بہی ادھر میں نبی امی ہوں لا نبی وادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور میری بے کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تو آپ خاطم النبی نے اور خاتم النبیین ہونے کا ذکر آپ اپنی وسیعت کے طور پر فرما رہے ہیں وہ امت کا بد بخترین طبقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا امکان اس کے قائل ہیں بلکہ کئی جھوٹے نبی کھڑے بھی کیے گئے اور سب سے گندی تحریک بر صغیر ہندو پاکستان کی قادیانی تحریک ایک انتہائی نکمے اور کمینے انسان کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو پیش کیا گیا اور یہ سرزمی بڑی عجیب ہے کہ اس میں ایسے کمینے انسان کے بھی پیروکار پیدا ہو گئے لیکن افسوس ان حکومتوں پر ہے جو ایسے لوگوں کو کلیدی عہدوں پر فائز کرتے ہیں یہ لوگ کسی محبت کے مستحق نہیں ہیں نبیر اسلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ختم نبوت کا انکار کرنے والے کسی محبت اور تعلق کے مستحق نہیں چیز ہے کہ انہیں مرکزی عہدوں کے قابل قرار دیا جائے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسیعت کے طور پہ اشاد فرمائی اللہ نبیہ وہ دی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے سارے سلسلے نبوت کو ایک علی شان محل سے تعبیر فرمایا ہر نبی جو آیا وہ ایک اینٹ کے طور پر اس محل میں نصب ہو گیا رفتہ رفتہ یہ محل تیار ہوتا رہا اور آخر میں ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی اس میں اللہ تعالی نے مجھے فٹ کر دیا اور کثر نبوت مکمل ہو گیا اب کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے یہ محل نبوت کا محل ہر طرح سے مکمل ہے تیار ہو چکا ہے اور کسی پتھر کی اس میں گنجائش نہیں ہے تو آپ سرسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات آپ نے مسیحت کے طور پہ یہ فرمائی اور آگے فرمایا کہ ا تھی تھی خواتح القلم خواتہ ہو اللہ تعالی نے مجھے جو بات کرنے کی خوبی دی ہے آپ کی باتیں حدیث ہیں جو حدیث بیان کرنے کی خوبی دی ہے اس میں تین باتیں بڑی نمایاں ہیں ایک فواتح میری باتیں میری حدیث ہیں فواتح ہیں فواتح فاتحہ کی جمع ہے کھولنے والی میری باتیں کھولنے والی ہیں اس کھولنے سے مراد جنت کے دروازے کھولنے والی جو لوگ میری احادیث سے جڑے رہیں گے انہیں قدم قدم پر ایسی احادیث ملیں گی جن پر عمل پیرا ہو جائیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں ایسی بہت سی حدیث آپ کے سامنے آئیں گی جیسے رسول اسلام کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح ال جن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے یہ بات آپ کی حدیث سے معلوم ہوئی کہ لا الہ الا الحر ال جنا ہے جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا پڑھے گا اس کلبے کو سمجھے گا اس کلمے سے محبت کرے گا اس کلمے کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہوگا اس کلمے کا دائ بنے گا جو بھی محبت کی راہیں ہیں اس کلمے کے تعلق سے انہیں اپنا لے گا تو اس کا یہ ایک کہ عمل جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کافی یہ عظیم الشان نقصہ نبی رسلان کی حدیث سے حاصل ہوا جو گلم ہے توحید ہے بڑی اس میں تاثیر ہے کہ اس سے کیا ہوگا جنت کے دروازے کھل جائیں گے اس سے بھی وعدے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع سرمایا کہ منتو فاحر وضو ہے اشد اللہ ان محمد رسول اب واب الجنت سمانیہ جو بندہ وزو کر لے اور وزو کے بعد یہ دعا پڑھ لے یہ کلمات پڑھ لے اشد اللہ الہ الا اللہ وہی توحید کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی فاحدہ گواہی دے, دے کہ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بنتے اور اللہ کے رسول تو اللہ رب عزت اس کے لیے جنت کے آٹھو دروازے کھول دے گی آپ نے غور کیا کہ نبی رشدان کی حدیث ان میں فوات ہونے کی صلاحیت حدیث کے سب اگر آپ کا تعلق ہوگا پڑھنے اور پڑھانے کی حد تک تو ایسی بے شمار حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی جن میں ایسا عمل مجبور ہوگا جس کے نتیجے جنت کے دروازے جائیں گی اور یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی مشارت ہے اور یہ خاصیت آپ کی حدیث کے ساتھ جامع ترم جی وغیرہ میں ایک حدیث ہے عورتوں کے بارے المرا تو ازاسل بسامت شاہراہدت سر جہاں فلسد خود من آئیے اباو جنت شاد ایک عورت اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے یہ چار کل ایک پوری داری سے انجام دے لے قیامت کا دن ہوگا فک لَهُ اب واب ال اس خاصون کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں ہر دروازہ اس کو دعوت دے گا کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ یہ شرف مجھے عطا کر دو میرے سر جنت میں داخل ہو جاؤ یہ عظیم نقطہ نبی اسلام کی حدیث سے معلوم ہے ہوں نقطہ آپ کو اور کہیں سے حاصل نہیں ہوگا تو فواتح فواتحل مجھے جو کلام کی صلاحیت دی گئی گفتگو کی صلاحیت دی گئی ان میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے کہ میری باتیں فواتیں ہیں کھول دینے والی ساقت کے راستے کھول دینے والی جنت کے دروازے کھول دینے والی تو سعادت کے یہ پروگرام اور جنت کے داخلے کے یہ پروگرام آپ کو صرف میری احادیث سے حاصل ہوں گے نبی رسلام الباش شخصیات کو اس بشارت سے نوازا ایک بخت صدیق نبی رسلام کی خدمت میں موجود تھے ایک سوال کیا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں پرانے پاک میں بھی ان کا ذکر جنت کے آٹھ دروازوں کا لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ ان سے کون باہر ہوگا یہ ذکر نہیں ہے کہ ان دروازوں کے کھلوانے کا طریقہ کیا ہے یہ ذکر سراہب کے ساتھ اللہ کے پیارے میں کی احادیث سے ملے گی جس کا مانا یہ کتاب و سنت قرآن و حدیث یہ ہر مقام پر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بندہ اس پورے دین کی لذت سے آشنا ہو سکے حدیث کو قرآن سے ہٹا دیں دور کر دیں تو انسان خالی تعلق میں قرآن سے کوئی کامیابی کے راستے متعین نہیں کر سکے گا قرآن ایک اصولی کتاب ہے اور احادیث ان اصولوں کی تشریح کرتی ان تشریحات کے بغیر فہم قرآن ممکن ہی نہیں آگے چلنا ممکن ہی نہیں تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کے لیے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں فرمایا کہ بہت ہیں اور جیون تک امین مجھے امید ہے کہ تم انہیں میں سے ہو ابو بک صدیق نظران عنہ کہ تم وہ شخصیت ہو جب تم آؤ گے میدان معاشر میں تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اس پیغام کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے کردار میں ابو بک صدیق عنہ کی سیرت ان کے کردار کا رنگ ہونا چاہیے جو ساتھ ساحتیں ان کو حاصل ہوئیں ہم بھی ان کے مستحق بن سکیں تو آپ صدر نے اپنے پیغام کے طور پہ اپنی حدیث کا تعارف کرایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان حدیث سے استفادہ کریں اسی تناظر میں جن جس تناظر میں یہ تعارف ہے فواتحل کہ مجھے فواتح القل دیے گئے یہ خاصیت دی گئی ہے ایسی باتیں کرنے کی کہ ان باتوں پر عمل کر لو تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں وہ خوات میں اور مجھے خواتح پر بھی دیے گئے میری احادیث کے ساتھ اگر صحیح معنی میں تعلق جوڑو گے تو ایسی باتیں اللہ تعالی نے کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ خواتم ثابت ہے خواتین کا معنی جو بندے کا انجام اور بندے کا خاتمہ اچھا بنا دے کیونکہ کامیابی کا محور خاتمہ ہی ہے اسلام کی حدیث ہے ان نمبر اعمال کہ اعمال کی قبولیت جو ہے وہ بندے کے خاتمے کے ساتھ ہے بعض اوقات ایک انسان برا ہوتا ہے مگر خاتمے کے وقت اچھے عمل کی توفیق دے دیا جاتا ہے اس اچھے عمل پر اس کی موت آ جاتی تو اللہ علزت اس کے حسن خاتمہ کے بنا پر اس کی برائیاں معاف کر دیتا دیتے حسن خاتمہ اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا اور بعض اوقات ایک نیکوکار انسان آئند موت کے وقت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ گناہ اور معاشیت اس کے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی لیے جو مسلمانوں کی دعاؤں میں ایک دعا ہے وہ حسن خاتمہ کی دعا ہے سفیان روجینا کا قول ہے کہ سبب سال ہی ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا وہ ان کے خاتمے کا تصور ہے پتہ نہیں آخری فت کیسے آئے خاتمے کے وقت کیا کیفیت ہو زبان پر کیا بات آ جائے اسی پر خاتمہ ہو جائے کیا عمل کر بیٹھے اس پر خاتمہ ہو جائے تو خاتمے کے تصور سے وہ رویا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے اور اگر ایک انسان کتاب و سدمت کو اپنا محور بنا لے نبی اسلام کی اطاعت کو ہر سے جاں بنا لے یقیناً یہ ایک ضمانت ہے اچھے خاتمے کی شدت تصویر اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جن کی نصیحت میرا پیارمبر دیتا ہے اور کچھ نہ کریں صرف میرے حمیب کی ہدایت کریں میرے حمیب کی سنت اور حدیثیں ان کے عمل میں شامل ہو جائیں بس تو ہر قسم کی خیر دیں گے اور ثابت قدمی دے دیں گے یہ ثابت قدمی مرتے دھم تک قائم رہے گی مرتے دھم تک یہ ثابت قدمی قائم رہے گی نبی اسلام کی دعا ہوتی تھی یا مغلو سب ثبت قلبی ادا دین ہے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنے پوچھا گیا کمن ومن نے پوچھا کہ بڑی کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں کیوں فرمایا کہ اس بائے بنا صابر الرحمان یو فل نے دعا کا لوگوں کے دل اللہ تعالی کی دو ہنگلیوں کے بیچ میں اور اللہ بے پرواز آدمی دلوں کو جس طرح چاہے پھیر دے اور جب چاہے پھیر دے کارے بربر کی حدیث ہے رات اللہ کے رن خیر اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اگر خیر کے معاملے کا ارادہ کر اس بندے کو خیر دینی اور خیر سے اس کی جھولیاں بھر دینی تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے استحمالہ اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا ماں اسلام ہو یا رسول اللہ استعمال کرنے کا مانا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا انسان ہے تم یک ہے نہیں اللہ رب العزت الرضے کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے ایک عمل دوسرا تیسرا نیکیاں اس پر نیکیاں کھول دیتا ہے اس کا قلب بندی دماغ نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے وہ کسی نیکی کے موقع کو کھوکھا نہیں ضائع نہیں کرتا اور نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی روح قبض کر کے نیکیاں کرتے کرتے دنیا کو چھوڑ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر یہ عظیم نقطہ یہ یعنی علم ہمیں نبی کی حدیث سے حاصل ہوا جس کا مانا یہ کہ hey, اعمال okay, سالح کے تسلسل رسول کریم وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ خیر کے خاتمے کی طرف سے خواتین تو ایسی بے شمار حدیث تمہارے سامنے آئیں گی کہ اچھا خاطمہ خاتمہ حاصل ہو جام کی وزو کرنے, کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو کرانتب شانت ہوتا ہے رجو کر کے اوپر اور رجو بھی کی ہے جا رہا ان دو بیٹوں کے بیچ میں یہ دھواں ہو گیا ہے سب نکما ہوا میں گپا ہوا سب کے کرے اس طرح پبل کرتا ہے بڑے تین پروسیم کرے باپ کو لکھ ہے نہیں توڑی جا سکتی اسے کون توڑ سکتا ہے بگی رہے گی اور ایک محبوز رہے ہے اس میں شارے نہیں ہاتھ میں پیر کرتا ہفتے بہت کیسے معافی ہو سکتا بندہ اس کے رسول کی اتنا کرتے کرتے اس کے لگا دی اندر تک قائم رہے گا اسے کوئی توڑ نہ سکے گا اسکار کی تعلیم دی ہے ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین الہ لایدہ اب سے یہ فکر کر زبان ذکر سے آشنا ہو جاتی ہے اس کی گواہی دیتا ہو سدھے دم کے ساتھ و جنتی ہم کہنا آخر کلام ہی لائر جس کا آخری کلام آخر کو ضرور لائے راہد اللہ جنگتی مانا کلام کے ساتھ گواہی بھی ضروری ہے یہ بھائی اس میں کلام کا ذکر ہے اور ایک گواہی کا ذکر کلام کا مانا زبان کا ذکر اور گواہی کا مانا دنوں جان ہے اس گلکے کی گواہی دیتا ہوں اس گلنے کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں ایسی گواہی دیتا ہوں کہ جو چیز زبان پر ہے کوئی تضاب نہیں ہے پلوی اور زبان کی کیفیت یہ انسان چلکتی ہے یہ حدیث ہاتھ خیر کی نشاندہی کرے ہاتھ میں خیر خواتین دیے گئے وہ خواتین سے پڑھتے رہو گے تعلق پائم رکھو گے ایسی بے ماں حافظ آپ کے سامنے آ گئی خاتموں کو سبب بنے اس نے خاتمہ دہی کو کامیابی کیوں حالات اچھی موت کامیابی کے علامت کی عظیم مداوع مشکل پندرہ مینر سو کسی مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بھری موت سے بچاتا ہے سبقہ بھری موت سے بچاتا یہ عظیم بندہ آپ لوگ عزیز سے ملے گیارہ نومبر کی دو باتیں حدیث کے تعلق سے ایک خوات بولنے والی سادت اور خیر کی راہوں کو اور جنگ کے دروازوں کو دوسرا خواتین دنیا سے جانا ایک ہی کرتے ہوئے اللہ کے رضا کے سائے میں نبی اجنام کی تباہ کے سائے میں یہ کشنا کرتے آپ کو نبی اجلام کے حدیث ملے اور تیسری چیز حدیث کے تعلق وہ میں جوابے رو میری حدیث جوابے بھی جانے کی جمع اس پر بات کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کسانوں اللہ کافی ادا کرنا دیں صحیح فخر ادا اپنے پیارے رسول کی تلسل ان مسیحیتوں پر عمل کرنے کی توقید ادا کرنا یقین بڑی قیمتی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ توفید دیتا الحمدللہ